اور یہ کہ ڈال دے اپنا اسا پھر جب نے اسے دیکھا لہراتا ہوا گویا سانپ ہے پیٹ پھیر کر چلا اور مڑ کر نہ دیکھا اے موسا سامنی آ اور ڈرناؤ بے شک تجھے امان ہے